استعمال کا بھی ان سب کے لیے مشرق کا لفظ استعمال ہوتا ہے جیسے قرآن کا اخت الم مشرقین کافا تمام مشرقین کو قاتل کر ہوتے ادھر مشرقین سے مراد جو ہے کافر اور مشرق دونوں مراد ہیں ہاں یہاں شرک کو اور شکر اور آآ آآ کافر اور مشرق وہ لوگ جو اللہ کو انکار کرتے ہیں رسول اللہ کا انکار کرتے ہیں قرآن <تصفيق> وہ سب بھی اس میں شامل ہے جو کفار میں شامل ہیں اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک قرار دیتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں